اللَّيْلُ وَهُوَ عَلَى الْخِزَانِ وَغَيَادَتَنَا آبَاؤُنَا هَيْ مِجْرَالَنَا بِعَنْتِي مَرهَكَ تَناجُدَانِ مَرِتَنَ قَارِنَا يَا رَبَّنَا رِجَالَنَا لَيْلًا فِي اللَّاتِ وَمَنَ خَوْنَ النَّاقِ الْخِصَامِ ذَا ذَنْبَارُ وَخَوْنَ النَّاقِ الْخِصَامِ وَنِى محبوز سب جھگڑا ہوا جگہ اور یاد اتنا کلاسین اپلو تکانے برائے کئی نندے ہم نے جان بات سنا کے باجل کے حالات تو کوئی تچھلے اوقات والے جنگڑی کے اللہ سب تک منا اللہ اور 60 کے یہ نہ زہر بنت عمرہ والا تو در سواتش میں تھے کہ میں ذکر صلی اللہ علیہ وسلم فرضھا اب صلی اللہ علیہ وسلم اور خبر ہو گئے تھے نبی علیہ السلام نے ان کو قسمیں کھسومتاں وال نبی نے کہا جھگڑا پر دو تو حجری قلیمان دروازے نہ حجری باہر داخل بہار کے باہر لے گئے ہیں روح نبی نے سمجھ دیتا فقال انما انا بشر رمیاضم كنا فندل بریدی کی بین دویاتی الخسی و راجما تند ان کے فلا لبازكم انا عبد و من باذ باذ است سما باذ ال خلاجی باذ است سما نہ کامل کا صحابین کو کیا بلا جا پیا زبا دلہ خبر کی زاری خبر میں سمجھ فاحسبو نہ و زما بتا دار اشی غلط تھا کہ ان لوکس زقاط نے پتہ کوئی خبر کے رشتہ ا دی اور ذمردی وجہ سے طلوکہ ورم ذات نبی نے تمام علماء ایم نے بشرد عالم مرجع نے کلام پر دین بری سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشریت منیا دار یاد من گئے ایم بشر دے انما لبشرن او عالم اگر جیبن دے مبعاق سمان نو قصدقا و اقضی لہو بذارکا فسولکم در فارف اللہ حق بانی فمن قذرتنہ وزارہ روشت قضا دقا جنا فید زائرن دو باتنن لدہ وزارہ روشت مرسلوکی رو کم خلافی لے پاو حصوحو کی دے فمن قضا دو فین شہادوکی ومن قذرتنہ بحق مسلمین چاہتی فسولکم در فارف اللہ حق دلو انما هي كذبه من النار ظلوط وڈرا جگہ ہتھ ہتھ وڈرا جہنم نا دا امر للذین فمشا گنے منو منشا فلو پر فلو زها و فلی ترھا بابدا خا کنا بجرا اور عادتنا بغیر نے قالینا فرمایا محمد نیجا بن ہجبتہ اکرمان اللہ نے مرتا انرزقنا بلا یال لاصاب المنافقنا چکر جنگ شروعش نے بجلا کنزر بکئی لاصاب المنافقنا اور حدیث شام مناف ایک دم کا قالو کہ شاعر منظوم ہے یا یا وجہ الامر ظالم اسدار دعو صلاح فاز ظفر بالمطلوب زعر الظفر بالحق الظفر بالمطلوب یہ شامل شامل حق میں او ظالم بھی حضور کہ بصرا کو توار خدا نام امام کو نے مشوافیت مسندارہ چاہتا ہے کہ حق ورش مجلوم دماغت وظالمنا درجیل صداقہ نبیو کنیمی او کبغلاص ہے یا کبغلاص ہے یا کبغلاص ہے یا جدرات رجی کبغلاص ہے یا جدرات رجی بندوی بارزیات نو اور دواکر پہ استضاف کی پشکی ذہن دمید وقت پڑا اور دماغلک ہے جا خلاق سندارہ کی جدرات رجیل صداقہ نبیو نگستیش او قدر در حل نقصہ چاہتا ہے جا کنم غلما جن سرائز میں نے ادھا کہا بھی ایسی صرف تبیجو او صرف اس میں دار جن سے واحد احناک جنرے مستق دل حلا بلو زیرش آگیوی سلونا جائز ہے جا فتا منحب تو راحتنا سرائجی نہ آیا آج از آج اس جائنر لات اخون من خالکا آراد شکم سلمی جنات اخون آمکارکا شانت, شانت بکو نا جا کی آقا شانت بکو اتم بي زیاد دغه ده حقابه نه چیا په دغه دغه نام کارته وقاره مثری وقاره او قبره او اخره اب خپل بندداغه را موصاوی طریق اسرا ولا نه او خاصه وقبر ما سے بدلاله موصاوی طریق ارے اے دانا اب زمانہ فرنا چاہیے نا میرے تک نئے کانال کا اور کیا ہیں انت اللہ یا رجل میں ہم چاہتے ہیں میں سمجھ گیا میں ترجمہ کہ اذن کہ کل ظالمین اور گئی دی دی اجازت تاغنا تو قال ذحمانیں ذین مکالمات اجنبی سب صورت سے ستاجی غریم ذکر بعد اصحاب طبیاء و صورت ضرورت کے سرتا ہے کہ یہ رجل مسیح کو دو فورلا وطن پولیس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تحقیق دو بار گزارا جو ایا نطق ہمارے مہاجر اللہ را جلائے کہ ہم سنتِ معروف ہیں اور یہ حضرات جناب علی صلاح کرنے کے لیے کا قدمی ہیں علی حدیث انا بالقائل نبتا نوراں ان قلقا لنبیس وزنیم اکتاباتم فنانجید اکران لا یکون ناقل مو والنبیل اسلام تکتنم لیگی ان جیحاد بارا جیحاد عاملیت بحیثیت فناندروا بی من جا دنوار را بیشت استاثراتی بلسکر او تو شایدو کانون وخاربا انذلتم بقوم الغاصور مهران شدو کو منہ میرا کو میماں بغیر زیب عمر کو ساز پارا تھا مرکز مراکب مناسب من سیاست اور تعال تعال بر قبول کی بڑا چرگان کو میں فاروقاوی دا کان کا کو حق زیارت الرحمۃ اللہ دم تمہارا مناسب مصیبت کا میں قربان بغیر نہملر منسوخ کر دا خاصتاً پاہلی جس یو بانی مکرکڑے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلا عامینیر مجاہدیر رہے چی جی دا سو منہ سیان آئی کوئی دا باقی بانی جسیدی پہ حیثیت تازیم محمد دا کند اور درہیم دا محمود پا مستر بانی مستر آو آو آو و بانی او آگا چیہ ورنکی نبیت رہے بسیش اپٹا بانی تمہیں دار لکھل حاجر و و مقصود سر جن سقایت جمل سر تیمیرا قصفر کی مکام کیا وجررسل النبي صلى الله عليه وسلم رسول نے فاطمہ کو دو سل بھی اس حال جب فی سقیبہ دی مری سایدا فطبق دی مری سایدا کی نبی بولیا کہ اے ای میں نے تو ابو صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرے تمام کی قیادت بنی تو ایسا تھا پھر چندی جی مشو ناسوں ناسہ قوم مقام رسید اپو درا بھی تھا تیرے بنا باقی نہ ہوں قیادت تو ایسا تھا جائز منت وش بابا نے وجارنجار و ہنری دا قصہ ہو کیداری نمبر ایک گاون دی چکی دی بس چلے داو دیوال کے لاحقم مجوبل اور حفظ میں دا نہیں مسلمان حاج منان دام کونی چارا سب بنے سڑے نہیں <tick> نہیں میرے کہ یہ گاؤں نی گاؤں دین درا نے جانق کرے وہ قدیری ہم واسطے کے مسلم واسطے اے سر قدر وقال بولا حد سر کے دارے ما یا رحمان ہا بولے جی تفصیل جن تا دلے تو یا شراب کس طرح ہاتھ دے دام زمانت ہو رہی ہوں بائیں کہ حکم کو تحجیل دلار مانے کے دیوائے نو رسد بائم مناقہ قلقی رسد ابری تل دور جروس پیہا بائیں کہ دکھر پی ادا سبوت زان سے دلار مانے صلی اللہ بیمین وحق دار ادا کی غض البسر وقق الازار دلار زرنات سے زفرار کیلہ وردے بائیں کہ رسد بائم مناقہ قلقی بائم امات الازار لیکن والی سے دلار جانے کو بول <سؤال> دا محمد ابو ابو يعنه دادنا ارفان حدثنا حماد بن داین حدثنا زادد قال حدثنا خالد بن طلح الخامس بن ماجلہ البتلا وكان كانوا يومئذ المال فدی كچوک جذر نویلین اول شراب کے کچوک جذر نہ جوڑو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اورادیہ اورادیہ اورادیہ الکامر قفر فرما فقال لي ابو طلح اخرج خارقه بغرہ قال بجرۃ بکۃ اتگالین علینا تبقالوا بالخام فقتل القوم جلوس بھی دا پنا والے کی با با کی جوابڑا کی کی جماعت جوڑ کے اور دار یوجلو سالہ تھوڑا دینال طریقہ وہ زمر کو تو کہ لا سیلل فقار حضرات کی لے فقار جاداب و روہ حقوق طریقہ کہ تجہری سلہ یوقال عائشہ تو اللہ مکے محسن ذکر تھے حضرت اوجی فاطمہ ربا اللہ دیندا فاطمہ ربا دینہ سیدنا سینائی دارے صلی جی وہ اخراں قران پڑھتا تھا علیہ الصلوۃ و سلام نے جب میں میں جبوں نے نہیں سبب بالکی مارے انا غض المسار قد كوت نظر ذلك يا تالكلمتك وردي وتطلب كل مكالمو غض المسار قد كوت النظر وتوقف الاذى على غض النظر لا شيء ذي चित्राغرده ورتاب وقف مولانا علی رحمتہ جل الملک کی جان ادا کر رہا جو جڑاؤ لوکل سندھ پینوں فلار کے پادیش سے چمارین پلاز نرتی کی دامشل عنوان میں تازه بہار راجہ عبدالحسن دارے راجہ صاحب پرشاد عالم تاثیوانی کہ ہن سری دلالتی محترم نبی نسر اللہ علیہ وسلم اور ادا کا ناخلا رہنما زمانہ تھا لیکن اسمع مولانا دیگر نے رسالہ کا هذا راى كان رسول الله صلى قال بان ما رجن طريقني حتى على الاصبة وجد جيرى وجد جيرى بهذا الباب جيرى كما خرجت فجاءه يلا يا ترى من العتجه وقال رضينا لقد بلغ هذا الكلام الى قدارك يا مشي والله سيد عمرى من نبيه بن تسفيل قلت لك لا ديك انا بالامن فقال جيرى قام على الخطا وما دخل قال جكرا له جكرا له والله فقدرنا صلى الله عليه وسلم بين الليل والنهار الى الاذان قال في كل ذلك ارض حياه کہتے ہیں اللہ نے کہا کہ اے فاطمہ اجنا ماں نے حماد کے خان جو ہے وہ کہ داول علیا دا, دا. تفصیل مشرفتت با ہے مشرفا نا پدبل آر الاخر بل شریفاغ نہاری مکان ایک بچت دی کے بغیر فجت بارے میں بالمقام ذات غیر مشرفہ تبل مقام بال مقام دے نہ کاریگی دیو کے بچت دی کے بغیر فجت بارے میں تفصیل پھر کرا دی کم غیر مشرفہ دبنتا مقام دے نہ کاریگی نہ کف وسط ہے بچت دی ملک بے شراب نہ سب والا بازی فیتاوی دازی کر گئی تاک کر کئی جتا مفضی اضرار دا مکان اس پھلوالا بھی جدا سیدہ دا درہا مسلمات اندر سے ہل مسلمو نا اللہ از نارا اخو المسلم لازمہو والا ظاہر روایت تیشنا جائز دا کر گئی درہا فکران ترسی بھی ظاہرات دارا چدائی اللہ تذبیق ہما پہتے قورے دے فقاہو کیسا جائز دارا نور سے مسلمان نہ کہ مسلم لازموہو و فی لازموہو ذر و ذر صحیح اس بار با صحیح صحیح فیہو پیت بار میں قضا کرتے ہیں حضا دے پیت بار دے بار دے دیانت سا شدہ لیکن مجھے کھڑی دیمائے با حالفہ احراد کی جیدی کر کے ساری کر کے پیل کو دلائے گاوانی کورت اکانی کی دے فیہو پیتا ہے اوہ ازمائی خود کر کے پیتا ہے فیہو پیتا ہے امام رہفت علی اللہ علیہ تو کہیں میدان سے مال کے پر کو دے چھا اگران سنوار عباس سے پتراوڑن کی نش کوڑے اگر انہوں نے پتراوڑن سنہ پیرہ বিবাহ سے سنہ نامت پتراوڑن کو کہیں مدت پہلے تو وہ سکھا اور مرد پتھ دیوان امام خدیجہ دار دیوار والا دیوار تو نہیں تھا یہ کڑا تھا مگر وہاں سے دیوار گاونچے کی دیوار دیوار لو انہوں علامہ ابن رشد مقصد جدا القذاف الاحصا صرف الملك التصرف قبل ذرتی کہ رسالہ بتا مراصف نزاد القذاف سے جدا تصرف جس سبب ذرار بغیر حصول مصروعات کے بے گونگی اور عادتنا بلال محمد نے داون مائنہ کہ ان کے جے امرہ تنہ تنہ دلیل ہمارے جناب نبی کار سے بغیر سلام دا ایک کلاب آردکل ہوئی تو مجھے نیلا سممہ کالا جواز دے خلق را سممہ کولا حل کرو موورا موورا موورا خلال خلال را بھیدن اینا سممہ اراد چیزینم چاہت سیران فیتنی دی امید دکون اصلاس کی بشاند باران دلدد باران حاصل دارد دمجی ، باران ہر پورتا شامل بھی حلقات سرے تارنگی درہ فیتن وضا سے شامل بھی ٹلوارا بھدا اور ادا جنا اس طرح ہو قتل عین نشار اور ادا جنا انا پہلے نہیں اور اور وہ کے مقامات کی راہن یاد پس قد مقام ویلا ویلا بین الیاد تصیح مصالح تحریم کے لیے حضور کے مختصر خطاب کے ساتھ راوی ابرے میں بدلنا بدلنا ان دو بوی لا لا حفاظت کروں میں مذاب کرے باج تمہ بادلا بادلا تمہاری نازوک قلعا للمزم دا قصر امید داود بداک شسر امید رضا لام قضا احایت سمجا فسا ققالا ادیم آتوا باالا ولی داود بداکینا او داودا شروکو باستاد مقدر استقوس سوا فلیحین کی فقف جاہب المنین من مراتا من ادبا جی نبی صلی اللہ علقانی جا اللہ تعریف بارک ہوئی نا تو القا اللہ تعریف بارکی انت تو باہر اللہ قطاع صدبیوس اللہ تعریف محاذا علق بشارکنان ساتھ و ش دا <سؤال> خبرآباد متو بیا وا یسو بہ گودار مہلا چلواگ مدنی منوری بو دادا کن کدی دور منگ سر where the started taru kharbuzana kharbuzina rang nahi kiya nadin laga shroshit mung dana tabe ga taadat tasrana saaro dali mukara betu kharbuzana kharbuzina fasih taray ibrat ma wajib bakharizana baale faraaj hazir zamana samra da to kala pan kar to maanas nao ga ke kadan je wa kadila khabar bhi na samasra hum tara janifata wa raw raw ووالله ان زواج النبي هذا قيلن خبر زواج النبي عليه السلام یہ بیانی نبی نے فرمایا کہ نبی نے سلام تو انہی رہا ہوں تم جلو ہو یو تنزل پریدیرا کا نتو نورت حت اللہ یہو خاصی دبا کمانے کی خبر فقم تو قابطن فال تا علی تو چوز کر کہ نزی سا دا سین قابض عظیم کو نے بڑے بھی مادر ملاوا رس رجل قفل لا بالجامہ ساتن نے بدف لو نفرد القول ضلال کہ دعویٰ میں برسوں گزرا بھلا تو ہم نے تو اپ غاضب احناق اللہ وہی یوزن تھا سن بلا ترانسفر اور فلل سے پوری کا پلان لاو نکو فقام وقوت خابت وخسرنا کا فطامر قانون ادا کر جا رہا کے واقعے ادا سے لڑانا اور جی. اتبب کو بگیں افاتامر میں گاؤں بگے غضب دان دا لانا وجد غضب صلی اللہ علیہ وسلم ترانا تب ہلاک ہے لا تقتسري على الرسول لا اصر متوافق طلب حقوق کے نبی نے سلام نہ مانا لا تقتسري انا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اصر متوافق حقوق کے ولا راضی اور سمرا جات پر ایک بیچ بیچ کی ولا تجري مخرب الرسول کلام ترک سلام وہ سرین کی صورت پیدا کی وہ مغالرہ ہوا ماور اور سرین بابان کے بول تمہارا کتاب سر گن چھوڑایا اور رن کی پر مرگین میں نازل ہوا تو داری منزل بے ذخیره دیگه تعالرا انثار جارت کا جستا تقریبا سا تقریبا आचार्य राज من قال کان کے سمجھا وحق <تصفيق> ال استاد محبوب من اللہ تعالی دا یری طالب کا تبدان کہیں کہیں بے حق دے نے ذکر نہیں سب سب ہمت لا کے سلطان ثویں نا اھن علی غدی یری باجا لاذلا اصلتا دار تاري لغزنا دبال دكه طالت يهاذلونا بازنرا بنذلا ساروي لازما مرگره مجلس تنبيرا تا پهو دخل نوبت باندې فرادا وا پس مجلس تنبيرا څنګه بواسطان پني ان کي فرادا با دي ضرب شديدا وي وهله دروازه ما پني صح در در در باري قال هلن اصله او سره نه عربه رواه ده امر پپازا را با زربت راست غارچينه او کار بیدا شیدیا جن م شاء تمبر کا بولتو ماغوا سلہد ویتام आजाद و سان آسان حلوک کا قالدا فریذ بنتا بس اعظم منه لا تاریخ اختراق نہ تاریخ اختراق ولاد موزیبی بالو نے بھی مصیبت دیتا ہے نواط پرڑی حکومت مصیبت ہے تن در سور با سر سنتہو نے دزا متو قبولہ میان سے طلاق پر گئے دار بدل کا حد با قدم چلا فدخلت حوض ذو قال و حق صدر و خصیرت و نوید عبر نظر و تاوانا و زیانت واقعی حقصا قلقا ظنو انہا دوشو پاکونا ما کمان پاو چی دا مسئلہ قرید چی واقعی دین لکا واقعات الاسد معاوکات ماری خفتی ترد نفکو دا واقعات مخبکی لگئیو اوزو تم کمار کروائے واقعات الاسد مسئلہ دا, دا واقعی دا, واقع دا, واقع دا ماری خفتی دین تارین چی دیمیٹن کریو ترد نفکات چی فور محاطرہ بنشیو قطع اذن النحاء عنكم ايكمنا تجمع قرين تشيدا आवाज درا پر کی جماعت علیتی یابی فصدن اضرا در پنتی محمد علی درا در بھائی مہاراج نے بتا کلا لو بات درا در مہا تھا انا سے مائدا کے پر تم یقینی والا نذرتے کی اکل لگت نہیں ہے لا ادری وہ نادا جائے کہ اگرے بچے تم ہمارا فدا ہو اگروں رویا تم یہ اپی باتوں بچرا تمام کرے گا تم غلطی ماں جی بولی تم اس کا مطلب دوام دے کی ہے میں تمہارا کرم ہو تو رچم سے چلے ادھر میں کھن طرف تو اگرے تمہارا تے لگیناں جنوں مگر مگرانی ماں جی بچے تو پکل پکل لے لو نے قال تعالى اليوم غلامه جامدا فلما ولات من تلقى ولا من يدوني يدوني قالوا اوازيكم قال على الرمال ليه على الرمال الرمال الكثيرين لاك باغنديري ودري شيباني الصبري ذاقت صفاتنا المذلط حسير مرمولين کذا ومكن نارا رمان حسيرين و بين فراش ان فراش لين سرو بينه و بينه فراش نو طبن بين سروما بين ذذكي فما بين ذنيري تو نياو چه بين وي جي ذما بنا تمیسرا اكثر مرار بجنبه انا ذا البلدن در اسلام اكثر کنه هوا पा के मोदंडीरी बि جنبي परदा न हजवारी بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا قائم نزرا ولا اضلن ساق قال به مقصد بالغ لو بل مصلحه ليه من السلام البريد فراما سر ہوئی نہیں ما سبغ تفقال لا بہت لگو سم قلت انا ماج الله اكبر جانا اور نے آس آس حاصل ما خبر ہوگا بہت ورما قدنا الى قوم يغلبون مغران سواء كان في بعض بني خالد ذو روري دمنگا خذت في واق سمعت واخذنا لقدري بی بی فذكروا قالوا كان تبسم النبي صلى الله عليه وسلم النبي سمسکش ثم قال له لا قران دکی دوکہ کی کی تعالی نے میں استمار کرے میرے کے صدا محمود نبی نے سلام صلی حین تبا پر وجود سم، نظر کی پر نظر صرف <clic> ا تو با با جوان جان نے نانی کو سکھنے کی گھر پات کو کٹ کو ہاتا اندر ناری با جوان کے لیے جو مستو جو بہتر ہو کے لانی ذکر اللہ پر مت عالم وہ اللہ پر مت عالم مد کا او کا نام جانا پر اور است قامت بان سموں چہرہ کی پھر جو کو گویند پارس در پر شماندی وروم حس علی درو سن والے ہو بھی کہ اخرال ش باغی مانوا دنیا دنیا سے ہے وہ نہ وہ اللہ دی ولم نام اللہ برقال متقین نے لکھ پاران نبی نے سمناک وہ تھا کیا کہو کہنے میرے سرات السلام فقال ابیر ابا بجلا تھا بذر وکیلنی تاکہ کیا کہوں کہ وہ بجلا تھا کی ناس کا قناه اعتماد نہیں اور فی شک انتا یبن قطاب طب شک کی ہے امر رضی اللہ تعالی جو لائے گا قوم نو جب وہ طیبات دم کا صدا کسرا کے سنگرا کہ منگی بندہ کہنواڑو ادیا نجر ادھیانے کا نہ میرے سرامت اللہ کے توجہ نے خبرنا کم خبر ہیں اپ کا زوجہ ہمارا فرق کرے ہم سے رضانا اور راچن ہوا تھا اور سننا ہوا ہے کہ داخل اصل دا بندو کہ صافہ کرے تو بھی جی بھی معافی دے اپنی انا دوبارہ مادر حضور کو حاصل ہوا زمین میں مابو معافی دے کریں گے جو جلدی جو منظور لا کے تو ولوڑی بھی نہیں بھی شان خدمت ہوئی دلیل لیکن دا مچیل عورت اوپر تھی غلیدری اور اس جس کے لیے بے مقصد 50 نہیں <سؤال> تھامے مل تاؤتہ اماں میں دین بنا بس میرے دوسرا انہوں نے حکم دیا شیخ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ تھی نواجن ودان ودان دار کے کام میں لہ سوا انہوں نے حکم دیا اور بڑے جب پانچ ضلع والے کے تخریری بابداری اولن اور نادین کا کہنے دل لگی ان کو بولتا تھا جو کا اور خبر مستری اللہ تاجی دی خبرو السلام کا نا بہا تا ثمرہ بویا ویندہو اللہ رسوله و تعالی اخر ثم خیر الانسان باقی بیازم فتنہ نے سما قال رہی تھا اور ادا جنا نزلنا کنہ کن داریاں نماز کے لیے نے صلا اور اللہ نے منتا یاران وقال فقت قدمه مجل سد لا واقعدت دین بھی انہوں نے مثلا علاج نہ پھو سکتا کو نام کا معنی مصدر انتقال دیر کا قدم بھی کر کے اور تیرے ذوالجان کا ذکر بھی کر کے یا نہ یا لاو بجا ہم فطر اللہ تنزیل کا لالا رکھ علی من ہجرت ہے کہ منزل خدا کا لالا ان جائے وہ منا کلہ دریم واقع ہے اور ہمارے اگے تمام جنوں حق تعالی اب اب اعلی درجہ نظر میں زید جاہ پدی جوز کا مکر پر کانوانی بلاق اگر تو بیٹے کی چاہے مال فرض کرے اس کا زراہ کر گئی ترجمہ ملاقات بلاق اب حدیث سلاح ہے بلاق رسول اللہ لیم پہانتا جمع کی باب المزید اسطاق کو حدیث کی دانشت دے انہوں نے ذکر کہ ہی کہ وہ نا حسن بیراد ہم تو جملیت دے نا حید شہد نہیں کرنے انہوں نے دیو کی صفحہ باب المزید مضاق کی حسن دے انہوں نے وطار پازی کر کہ ہی کہ ملاک آگا بولے لیمیدان دائے آگا بے جماعت کا باہر ہو مروش ہو ذکر تھا سن نے جب میرو مقربر جماعت نظر کے میرار کی دو او جو قبر صحیحو تر صحیحو نو مر ماج بقد جماعت کی دو تر نامدین بابو مجد صحیحو سن کی میلاد قبر کے عربی کی عقل دبائے صحیحو اور بابو مجد سب جنب پر جماعت کی صحیحو اللہ کا چا سن اور سیدہ زہ میلاد اپنا جماعت اذکر اوزار ذکر یاتہ اتیجا بلا ادل لا وقدرت المید لا بقدر مکامات کی ذکر کوئی بابا وقر مکامات کے ذکر دا کرے تفسیراں کرے مختصرا ترچھے بندش پیش کی 10 سوالات ہے کہ حضرے سوال نہ کے ذرے سوال یوش کی ذرے توذیش کی پترے سوال در رواندا ذیسو پین زپونسکی ذیسو پین زالیاکی ترن سوال یونکی ترن سوال شواس کی دل ترن سوال ا بندسوا جا کے وہ سوج پہ تھے کہ وہ سمے کم گسا جا کے مدار پہ تھا ہت سوات کی نہ ہتوا بندسوا کی یعنی جی رضے لا قاضی نے کہو میں بندسوا نے ہیں تم میں کیا بڑا خدیوا قال جلائے کہ نویا سینڈالے کا جلائے یہ بھی جمالے قال کما وہ جمال الک باو نقول الو کو مولا این صبح از دکو میں صبحی دکو غلط उम्मीद د کو شین ان دا عربی شی جائز دا دیو نے فقہال <سؤال> جی حدیث علیہ السلام سے مل گئی پڑھی پڑھی کہ 10 ماہ تک مشد دا نے zarar لٹرا لے سر 70 فیصد نفع دا جائز یہ چیز سمجھتے مریاتا سنا کرانے نہیں ہے ان سے بتانے نہیں ہے مری کو پتہ اور اللہ رکو تو تارو لگا أبقى للأسادة نريك يوم تباة تباة تقامل ببالا قائنا بابا من أساد الوزن وما يزن